صورت الغ غواش کے معنی ہے بڑی مصیبت جو چھانے والی ہے جو لوگوں پر چھا جائے گی غوشی چھا جانے والی گھیر لینے والی اس سے مراد قیامت ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا اور آنے پاک کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر 88 ہے نزول کے ادوار سے 68 چھبیس آیتیں ہیں ایک رکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا قیامت کے منظر کو سوچیں اور یہ تصور کریں کہ ہم سب کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم سب کل بروزے قیامت اٹھ چکے ہیں اب تک جو اعمال کیے ہیں اس پر اپنا خود نامہ اعمال بنائیں اپنے ذہن میں جو نیکیاں کی ہیں جو گناہ کیے ہیں اور سوچیں کہ اگر ہم نے اسی طرح زندگی گزاری تو ہمارا حشر کیا ہوگا حل اتا کا حدیث کیا تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی بات اور خبر آئی یعنی قیامت کی خبر آئی وجو ہوئی یو جس دن کچھ چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے شرمندہ ہوں گے خاشعہ جو جھکے ہوئے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے عامل کام کرنے والے ہوں گے ناصبتن مصیبتیں برداشت کرنے والے ہوں گے مگر کل بروز قیامت کو اس نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے محنتیں کی ہوں گی دنیا کے لیے اب دنیا کے لیے محنت کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے کام کرتے ہیں جس میں نیت اللہ کی رضا نہیں ہے اور دوسری مراد ہے جو نیک اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور تیسرا فرمایا کہ وہ کافر جو ہندو ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں راغب ہوں پادری ہوں جوگی ہوں وہ بھی اپنے دین کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں بعض ایسے ایسے راہب گزرے ہیں جو کئی کئی دنوں کا فاقہ کرتے ہیں اور اسے عبادت سمجھتے ہیں بڑی محنتیں کرتے ہیں لیکن چونکہ ایمان نہیں اس لیے یہ صرف محنت کرنا اور مشقت جھیلنا ہے کوئی انہیں ثواب قیامت میں نہیں ملے گا اور چوتھا فرمایا کہ جو مسلمان نیکی بھی کرے اور گناہ بھی کرے اور گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جائے تو نیکی کا کوئی صلاح آخرت میں نہیں دیا جائے گا عاملتن ناصبت وہ لوگ جو محنتیں کرنے والے ہیں مشقتیں جھیلنے والے ہیں تسلا نا رن مگر جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں مِنْ عَيْنٍ ان انہیں پلایا جائے گا ایسے چشمے سے جو جلا دینے والا ہے لَيْسَ لَهُمْ تو إِلَّا مِنْ مریع جہنم ان لوگوں کے لیے کھانا صرف اور صرف کانٹے دار بدبودار درخت ہوگا دریعن کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں جو زہری لی ہے لا یوس مینو آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے لا یوس وہ کھانا ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرے گا ولا یوگنی من جو انسان کھانا کھاتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے لیکن یہ کھانا ان کی بھوک کو دور نہ کرے گا یہ تو ظالموں کا گناہ کا انجام ہے جو ہوئی یوم اور کچھ چہرے اس دن چین میں ہوں گے سکون سے ہوں گے چہرے پر نور برس رہا ہوگا لسا یہ رابیا سا یون عربی میں کوشش کو کہتے ہیں اب غور کیجئے لسا یہ یہ چہرے اپنی کوشش کی وجہ سے را راضی ہوں گے کل بروزی قیام وہ نیکیاں جو انہوں نے دنیا میں کی ہیں اس کی وجہ سے خوش ہوں گے اور مطمئن ہوں گے فی جنت ان علیہ بلند و بالا باغات جنتوں میں ہوں گے لا تسم فی ہا وہ جنت میں بےحدا بات نہیں سنیں گے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی گندی بات نہ ہوگی اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جب ہر کوئی چیز مانگیں گے وہ مل جائے گی جو مانگیں گے وہ ملے گا تو وہ نوود اللہ مزارق بڑی غلط بات کہتے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ اب فلم دیکھنے کا شوق ہوگا تو مل جائے گی تو یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے لیکن یہ ان کی نادانی بھی ہے کہ جنت میں بےحودہ خیال اور بے کا تصور آ ہی نہیں سکے گا اور جن کو فلم دیکھنے کا شوق ہے کہ جنت میں بھی فلم دیکھنے کی خواہش کرنے کی بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ایمان برباد ہو گیا تو پھر جہنم میں ہوں گے ایسی بےحدا سوچ رکھنے والے تو جنت میں کیسے جائیں گے سوچیں لا تسن فی لاغیا وہ جنت میں بےہدا بات نہیں سنیں گے فی عین آئی جنتوں میں بہنے والے چشمے ہوں گے فیح سر روم مرفو جنتوں میں بلند و بالا تخت ہوں گے وہ اکو بم رکھے ہوئے پیالے ہوں گے کہ جو نہروں کے کنارے شہد دودھ پانی اور شراب تہور کی نہروں کے کنارے چاندی اور سونے کے پیالے سجے ہوئے مشروبات سے بھرے ہوئے رکھے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا اچھی طرح سجا ہوا ہوتا ہے تو آدمی کھاتا بعد میں ہے لیکن اس کے رنگ کو خوشبو کو دیکھ کر وہ لذت پاتا ہے تو وہ اقواب مودو ان رکھے ہوئے پیالوں کو دیکھ کر بھی جنتی لذت پائیں گے وہ نما رکھ مسفوفا قالین کو کہتے ہیں اور جنت میں برابر برابر بچھے ہوئے قالین ہوں گے وہ ذرا اور جنت میں پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی قالین کے اوپر جو کپڑا بچھایا جاتا ہے تو جب یہ باتیں کافروں کو بتائی گئیں تو کافر مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک ایسی زندگی ملے جنت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہو جس میں موتی نہ آئے تو فرما کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نہیں سمجھا افلا یم ور الل ابلی کیا انہوں نے غور نہیں کیا اونٹ کی طرف ابل مانے اونٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بنایا وہ اونٹ کیسا بنایا گیا غور تو کریں کہ اونٹ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ ریکستان میں چلنے کے لیے جو ایک سامان کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں پیدا کی وہ مٹی کہ جس پر ہمارے پاؤں جم نہ سکیں اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاؤں دیے کہ وہ ریتیلی زمین میں بھی بڑی آسانی سے وہ چلتا ہے جب تیز ہوائیں چلیں اور مٹی اڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح کا چہرہ دیا اور اس طرح کے کان دیے کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنی ناک کو اس طرح محفوظ رکھتا ہے کہ ایک چٹان کی طرح وہ اپنے پاؤں کو زمین میں گاڑ کر ایک چٹان کی طرح وہ کھڑا رہتا ہے اور ریکستانی طوفان میں وہ اڑتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں وہ تھیلی دی ہے کہ دو دو تین دن مہینے کی وہ خوراک کا ذخیرہ کر لیتا ہے اور ریگستان میں بغیر کھائے پیئے وہ سفر کرتا ہے یہاں تک کہ جب ریگستان میں لوگ پھنس جاتے ہیں اور بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں تو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اونٹ کو ذبح کرتے اونٹ کو ذبح کر کے وہ پانی کی تھیلی وہ نکالتے اور اس سے پانی پی لیتے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر وہ پانی کی تھیلی پیدا کی ہے کہ جس سے اس کے مالک اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہیں وہ اونٹ کو ذبہ کر کے کھانا کھا لیتے اور اس کا پانی پی کر اپنی جان بچا لیتے تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت عطا فرمائی حالانکہ وہ بھی ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے تو تمہاری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی وَإِلَى عیل اور آسمان کی طرف دیکھو کئی کیسے وہ بلند کیے گئے وہ عیل جی اور پہاڑوں کی طرف دیکھو وہ کیسے گاڑ دیے گئے صرف اس سے اندازہ لگا لیں پہاڑوں کی اہمیت پر کہ آج ایک فن ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں اور پہاڑ کی کسی چوٹی کو سر کر لیں تو ان کو انعامات دیے جاتے ہیں اور ان پہاڑوں پر چڑھنے والے کو یہ کہا جاتا بڑا کمال کا آدمی ہے تو خود ان پہاڑوں کی عظمت پر غور کریں اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے کس نے کہ جس کی بعض چوٹیاں ایسی ہیں جو آج تک سر نہ کی جا سکیں اسے لوگ طے نہ کر سکے وہت <سُطِحَت> اور زمین کی طرف دیکھو کیسا اسے بچھایا گیا فزکر <فَدَكِّر> پس محبوب آپ نصیحت کیجیے انتمزر أَنتَ <مُذَكِّر> آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں لستا علیہم بن مسیق آپ لوگوں پر حکم اعلیٰ نہیں یعنی آپ انہیں زبردستی مسلمان نہیں کریں گے آپ تو صرف نصیحت کریں گے اسلام نصیحت کرتا ہے لیکن ایمان کا تعلق تو دل سے ہے جب تک اس کا دل مسلمان نہیں ہوگا کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان تو نہیں کیا جا سکتا ہاں اسلام کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تلوار کے زور سے ہٹائی جا سکتی ہیں الا من تولى وكفر مگر وہ شخص جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا فيعذبه الله العذاب الاکبر پس اللہ تعالی اسے بڑا عذاب دے گا ان الینا ایابهم بیشک ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے ثم ان علينا حسابهم پھر بے شک ہم پر ہی اس کا حساب لینا ہے یعنی اس کا حساب ہم ہی لیں گے